کافر لوگ اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے اور غرور تکبر میں مبتلا تھے ان لوگوں کی مذمت کی گئی فرمایا گیا ان لدین کا فروغ <تصفيق> لن تو شعیٰ بے شک کافروں کا مال اور کافروں کی اولاد کافروں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ مال و دولت کی فراوانی میں انسان غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو یہ مال اللہ کے غذب سے نہیں بچا سکتا وہ الاق انار اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے جہنم کا ایندھن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہو اور اس آگ میں پیٹرول ڈالے مٹی کا تیل ڈالیں لکڑیاں ڈالیں کوئلہ ڈالیں تو آگ اور بھڑک جاتی ہے اسی طرح جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اور بھڑکنے لگے گی علی فرعون فرونیوں کا یہی حال ہوا ولدی من قبلہم اور فرانیوں سے پہلے جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا یعنی سب نے مال و دولت پر غرور کیا اور اللہ کی نافرمانی کی کرزب آیاتی انہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا فاخبی اللہ, اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا آیت کو غور کرے فہم اللہ بھی کے معنی گناہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ہمیں بھی چاہیے کہ پکڑ آنے سے پہلے پہلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ شدید علی قاب اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریم کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آیت کی مناسبت سے آپ کلمات فرماتے اور دعائیں کیا کرتے ہم بھی اس آیت پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے قل اے محبوب آپ فرمائیے للذین کافروں سے فرمائیے ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے شروع الا جہنم اور تم جہنم کی طرف اکیلے جاؤ گے ہانکے جاؤ گے تمہیں گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے جب غزبائے بدر سے فارغ ہوئے تو یہودیوں نے یہ بات کہی کہ کفار مکہ تو جنگی طور پر اتنے ٹرین نہ تھے اس زمانے میں پوری دنیا میں یہودی سب سے زیادہ جنگی اعتبار سے تربیت یافتہ تھے جدید اسلح اور جدید نظام جنگی نظام سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس تھا تو یہودیوں نے غرور کیا اور وہ کہنے لگے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا دین حق ہے سچا دین ہے بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ کفار مکہ کو لڑنا نہیں آتا تھا ہماری طرح وہ جنگی تربیت یافتہ نہیں تھے اور جب ہم سے مقابلہ ہوگا پھر ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں کا حشر کیا کرتے ہیں اس پر یہ آیت قریباً ہوئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجیے ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ یہودی بھی کافر ہے ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے اور پھر جب دنیا سے جاؤ گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے اور ایسا ہی ہوا کہ جب یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو جنگ کی ضرورت پیش آئی تو تاریخ گواہ ہے قرآن کا فرمان وہ تو سچ ہی ہے لیکن اس کا سچ ہونا بھی ظاہر ہوا مسلمانوں کو سب سے آسانی سے فتوحات یہودیوں کے خلاف ملے یہودیوں نے مقابلے کی سکت ہی نہ رہی اور وہ مسلمانوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائی خد کان کم آئی نیل بے شک اے یہودیوں تمہارے لیے نشانی ہے غذب بدر کے موقع پر جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے دو لشکر تھے اور ان کا ٹکرانا بظاہر دونوں تلوار چلا رہے تھے لیکن دونوں کی نیت میں بہت بڑا فرق تھا فی اتن تو قوت لوفی اللہ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ اوکھرا کافر اور دوسرا گروہ کافر تھا ی رو نہ یل وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ کافروں کی تعداد ہزار مسلمانوں کے بعد 6 یا آٹھ تلواریں اور کافروں کے پاس ہزار تلواریں بظاہر تعداد میں اگر دیکھیں تو تین سو تیرہ ہزار تین گنا زیادہ لشکر لیکن اصلے کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمان اور کافر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کہاں آٹھ تلواریں ہیں اور کہاں ہزار تلواریں ہیں کہاں یہ ہے کہ کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے اور کہاں یہ ہے کہ روزانہ دس اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں کہ ایک اونٹ میں سو آدمی کھاتے ہیں تو یہ ہزار آدمی تھے تو دس اونٹ روزانہ ذبح کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارا کا بطالہ کی قدرت کہ جب جنگ شروع ہونے لگی تو مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے اور کافروں کو مسلمان کم نظر آئے یعنی ابتدا کے اندر اس کی حکمت مفسرین فرماتے ہیں, اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر کافروں کو مسلمان شروع میں زیادہ نظر آتے تو وہ جنگ شروع نہ کرتے تو شروع میں ابو جہل یہ کہنے لگا یہ تو پچاس ساٹھ لگتے ہیں ان دو رسیوں سے باندھ کر ابھی ہم فتح کر لیں گے اور اگر مسلمانوں کو یہ تین گنا زیادہ نظر آتے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے لیکن جب جنگ شروع ہوئی قرآن مجید فخان حمید نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کی کی تعداد ایک ہزار تھی وہ مسلمانوں کو دو ہزار سے زیادہ سمجھنے لگے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائیگی میں شاہ اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے بے شک اس واقعے میں آنکھ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے اگر کسی کے پاس عبرت کی آنکھ ہے عبرت حاصل کرے کہ مسلمان جب دین پر مضبوط تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا عروج دیا کہ غزب بدر میں بظاہر طاقت نظر نہیں آتی لیکن مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس غزے میں فتح پا لیتے ہیں لیکن آج مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ نہیں بلکہ ڈیڑھ ارب مسلمان اس وقت مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بظاہر چھوٹی سی ریاست اور اب ففٹی سیون اسلامی ممالک ایٹویں طاقت مسلمان تیل سونے چاندی ہیرے جواہرات کی طاقتیں مسلمانوں کے پاس پھر بھی اگر وہ مغلوب ہیں پریشان ہیں تو اس کی وجہ قرآن و حدیث سے دوری ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے تو غیبی امداد ہوگی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا زگیا للناس لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا حب الشہوات شہوات کی محبت یہاں پر مفسرین فرماتے یہ معنی ہے کہ ایک چیز اچھی نہ ہو لیکن انسان اسے اچھا سمجھے تو ایسے ہی دنیا کی دولت یہ بظاہر کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن نفس و شیطان کے بارے میں مبتلا ہو کر انسان اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے اشاد فرمایا اشاوات کون سی چیزیں ہیں میننسا یعنی عورتیں ولبنین اور اولاد ول قنا تیر مقندورتی مین زہمی ولفر سونے اور چاندی کے اوپر تلے ڈھیر ول خیلس متی اور نشان زدہ گھوڑے ول اور مویشی ول ہر اور کھیتی فصرین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی تمام دولتوں سامان کو اس آیت میں جمع کر دیا گیا سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا عورتیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا محرم عورت سے ہاتھ ملانے سے منع فرمایا اسے دیکھنے سے منع کیا اس سے بغیر شرعی اجازت کے گفتگو کرنے سے منع فرمایا اور نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی کو تو آپ نے زہر قاتل قرار دیا دوسری بات آج انسان بیوی بی بچوں کی خاطر ہی بہت سارے گناہ کرتا ہے رشتہ داروں کی خاطر بہت سارے گناہ کرتا ہے سونے چاندی کے ڈھیر چاہے وہ روپے پیسے ہوں چاہے وہ ڈالر ہو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو سمن کہلاتے ہیں سونے چاندی کے قائم مقام ہیں یا سونے چاندی نشان زدہ گھوڑوں سے مراد اچھی اچھی سواریاں ہیں اس زمانے میں ترکی گھوڑا بہت ہی زیادہ مہنگا سمجھا جاتا تھا آج اچھی سے کار اب تصور کر لیجئے انعام سے مراد مویشی مویشی اور کھیتی کے تحت ہر وہ چیز داخل ہے جو کاروباری مراکز ہوں جس سے انسان کی گزر اوقات ہو جس سے انسان دل لگاتا ہو جس کے لیے محنتیں کرتا ہو چاہے وہ ہماری فیکٹری ہو چاہے ہمارا آفس ہو چاہے ہماری دکان ہو ذالک کا الحیات الدنیا دنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے حسن اور اللہ کے پاس بہترین چھکانا ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے او نب بی او کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو اعلیٰ سواریوں سے بھی بہتر ہو اعلی کاروباری مراکز مویشیوں کھیتیوں اور ہر قسم کے کاروباری مراکز سے کاروباری ذرائع سے بھی افضل و اعلیٰ ہو سونے چاندی سے بھی افضل ہو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں لذین تق انا ربی <ربِّهن> یہ ان لوگوں کے لیے ہے اتَّقَوْا جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقویزگاری اختیار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اندا ربی <ربِّهن> وہ نعمتیں ان کے رب کے پاس ہیں جن وہ جنتیں ہیں ایسی جنتیں کہ فرمایا اس میں وہ, وہ نعمتیں ہیں کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور فرمایا جو بھی مثال قرآن و حدیث میں دی گئی وہ سمجھانے کے لیے ہے حقیقت میں جنت کی تو وہ شان ہے کہ جنت کا ایک ذرہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بھی افضل و آدھا ہے تجری انتاحتی حل انہار اس کے نیچے سے نہریں رواں دماں ہیں خالدین نفیحہ ہمیشہ اس میں رہیں گے انسان کتنا بھی کروڑ پتی ہو جائے ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے کہیں میں روٹ پہ نہ آ جاؤں کہیں میرا دیوالیاں نہ ہو جائے لیکن جنت میں جب کوئی ایک دفعہ داخل ہو جائے گا خالدین نفیحا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا وہ ازواج و پاکیزہ بیویاں ہیں کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے وہ عورت جب جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے ستر ہزار ہوروں سے زیادہ حسن عطا فرمائے گا یہ نیکی اور پرہیزگاری کا سلا ہے ردوان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں جو جائے گا اس سے اللہ راضی ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی اللہ بسی روم بات اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر انسان لوگوں سے کیا ڈرے اور لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لے اور اللہ کی شرم نہ ہو کتنے افسوس کی بات ہے یہی تصور الحمد ہر ختم قادریہ کے بعد ذکر کی صورت میں دیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ ختم قادریہ شریف بزرگوں کے معمول میں سے ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں آپ آ کر دیکھیں ختم قادریہ شریف کے بعد جب اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سما ہوتا ہے وہ روحانیت ہوتی ہے جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہمیں ایسی محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ رینا اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں اس کا ذکر ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے فغفر لنا ذنوبنا اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما وقنا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے اور جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ پوری رات ایک ہی آیت کی تکرار کرتے رہتے اور آپ روتے رہتے وہ نبی کہ جن کے صدقے میں جن کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن آجی اور خوف خدا دیکھیے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خوفتا فرمائے نیک بندے کون ہیں ان کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا صبر کرنے والے صبر کرنے والے مصیبت پر صبر کریں پریشانیوں پہ پر صبر کریں بیماریوں پہ صبر کریں اور مفسرین فرماتے ہیں صبر کرنے والوں میں وہ بھی مراد ہے جو عبادت پر صبر کرے عبادت پر صبر کی یہ معنی ہے صبح اٹھنا بھاری ہے سردی میں وضو کرنا بھاری ہے روزہ رکھنا گرمی میں مشکل لگ رہا ہے تو جو بھی مشکلات آئیں وہ اس کو ٹھکرا دے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے میں سستی نہ کرے الصابرین صبر کرنے والے وہ اور سچے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ تباہ کر دیتا ہے خلیش پاک میں فرمایا گیا اور حضرت علی ردی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچ کڑوی دوائی ہے مگر اس کی تاثیر بڑی میٹھی ہے اور جھوٹ میٹھا زہر ہے مگر اس کی تاثیر بڑی خطرناک ہے آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاء اللہ آج کے بعد ہم جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے وہ اور سچے لوگ اور فرما بردار لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار والمنفقین منفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پھر آخر میں کیا فرمایا اللہ اکبر صابر بھی ہیں صادق بھی ہیں قانت بھی ہیں منفق بھی ہیں اتنے نیک اور پرہیزگار ہیں مگر آجزی اور خوف کا یہ عالم ہے مستغ بالاسحار مافیاں طلب کرنے والے استغفار کرنے والے بل رات کی آخری پہر سہری کے وقت وہ لوگ ہیں جو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں روتے ہیں گر گڑاتے ہیں اور اللہ کی جناب میں ایسا روتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور اللہ تعالی کے ولی ہیں اتنے مقبول بندے ہونے کے باوجود ان کا یہ عالم ہے کہ کسی کا گزر رات کو آخری پہر ان کے گھر کے قریب سے ہوا تو پر نالے سے پانی گر رہا تھا چھت کے اوپر سے تو کسی گزرنے والے نے آواز دی اور کہا اے پانی گرانے والے یہ تو بتا دے یہ پانی پاک ہے کہ نا پاک ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اور آپ نے فرمایا اپنے کپڑے پاک کر لینا یہ گناگار کے آنسو ہیں حالانکہ آنسو پاک ہوتے ہیں اور پھر حسن بصری کے آنسو جس کو لگ جائیں وہ تو جہنم سے آزاد ہو جائے مگر آپ کا خوف کا یہ عالم کہتے ہیں گناگار کے آنسو ہیں تو دیکھیں کتنا روئے ہوں گے کہ آنسو پرنالی سے جاری ہو گئے ول مستقری اور شہری کے وقت اسحار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں رونے والے معافیا طلب کرنے والے شہید اللہ اللہ نے گواہی دی دیشک اس کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکہ اور فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ار اور اہل علم نے علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں امام بالقسط یہ اہل علم انصاف کو قائم کرنے والے ہیں لا الحز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ غالب حکمت والا ہے پانچ لوگ تو قرآن سے دور ہیں امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں ہند میں رہتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب وہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہودی جنت میں جائے گا کہ عیسائی جائے گا کہ مسلمان جائے گا تو ٹھیک ہے سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں سب اپنے راستے پر ہیں نہ جانے اللہ کسے راضی ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کلمہ کفر ہے کیوں ان دین ان اللہ اسلام بے شک اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول ہی نہیں و مختلف جب دین اسلام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے تو پھر یہ یہودیت اور عیسائیت کہاں سے پیدا ہوئی قرآن نے اس کا جواب دیا مختلف امبادی ما جا اہل کتاب نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا یعنی اپنی مرضی سے یہودیت اور عیسائیت انہوں نے بنائی ہے بغیم بینہم نہوم آپس کے جھگڑے کی وجہ سے آپس کی سرکشی کی وجہ سے یہودی توریت کو مانتے ہیں توریت میں یہ بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے انہیں انجیل دی جائے گی لیکن یہودی اس بات کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں بغیم بینہم نہم آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے عیسائی جس انجیل کو پڑھتے ہیں اس میں حضرت مس علیہ السلام کا ذکر تھا توریت کا ذکر تھا لیکن عیسائی ضد میں آ کر حضرت مس علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں وَمَن يَكْفُر بھی اللہ اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے فعین اللہ <الْحِسَاب> بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے فعن حاجو کا بس اگر وہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کا وقت آیا تھا شروع میں میں نے ارز کیا جو دنیا عیسائیت میں ساٹھ بڑے بڑے سرداروں پر اور بڑے لوگوں پر مشتمل تھا وہ لڑنے لگے مناظرہ کرتے کرتے لڑائی کی طرف آ گئے تو یہ آئے تریباً نازل ہوئی کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں فقول فرمائیے میں نے اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا وہ مانت اور جو میرے پیروکار ہیں مسلمان انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا وہ کل اور آپ فرمائیے اوت البل اہل کتاب سے بھی کہہ دیں اور جو اہل کتاب نہیں ہیں امی ہیں ان سے بھی کہہ دیں یعنی مشرقین مکہ مجوسیوں تمام کافروں سے بھی کہہ دیں اور عیسائی یہودیوں سے بھی کہہ دیں اسلم تم کیا تم اسلام لائے فن پس اگر وہ اسلام لے آئے فقدی بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے وہ ان اور اگر وہ منہ پھیریں تو آپ رنج نہ کریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ بلاگ آپ پر تو پہنچا دینا ہے آپ نے پہنچا دیا اب وہ ایمان نہیں لاتے ان کا اپنا نقصان ہے اللہ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد پھر اسی بات کو دہرایا گیا اور وہ تصور بیدار کیا گیا اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے